وسا ابن زہران نے اچانک اس طرح حملہ کیا القمہ کے ساتھ خوب تل موسیقی موسیقی کر دیا موسیقی موسیقی موسیقی دیکھا جب گلا